اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يعلونكم خبالا والذماء عنتم قَدْ بدى البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر یہ پیچھے جو پہلے بیان ہوا تھا کہ یہ سارے کا سارا مضمون جو ہے اس میں خطاب یہودیوں کے ساتھ ہے اور آج کا جو آخری درس ہے آخری سبق ہے جس میں جہاد باللسان یہودیوں کے ساتھ جو کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کا اختتام ہوگا اگلی آیات کریمہ آیت نمبر ایک سو اکیس سے پھر جہاد ب سیف کا ذکر ہوگا یعنی ان میں غزب بدر کا غزب عہد کا اور ایک اور غزبہ کا ذکر ہوگا تو یہ دونوں طرح کا جہاد جو ہے وہ آل اسلام پر لازم کیا گیا ہے زبان کے ساتھ بھی قلم زبان اور قلم ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ جو چیز جو ہے وہ اندر ہے بندے کے سینے کے اس کو باہر نکالنے کے دو ہی طریقے ہیں وہ زبان ہے اور قلم ہے و عہد دو زبانوں میں سے قلم بھی ایک زبان ہے جو مافی ضبیر کو ظاہر کرتی ہے تو یہ ایک طریقہ ہوا دوسرا طریقہ جو ہے وہ تلوار کے ساتھ جہاد کا ہے یہ دونوں جہادوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر لازم کیا ہے جی آج تو نوزو بلّہ کافر جو ہیں انہوں نے ہتھیار اٹھا کر اہل ایمان پر ظلم و ستم کی حد کر دی ہے لیکن مسلمان جو ہیں یہ احساس کمپنی کا شکار ایسے ہوئے اپنے رب کے دیے ہوئے حکم کو نبی کی دی ہوئی سنت کو نعوذ باللہ من منظال خود اپنے منہ سے دہشت گردی کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے خود مجاہدین کو آتکواد کہہ رہے ہیں کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حاج کیا ہے اور چار کروڑ سے پانچ کروڑ بندے آک علیہ السلام نے حاج کیا اور عمرہ کیا آک علیہ السلام نے چار کروڑ سے پانچ کروڑ بندے سالانہ جاتے ہیں وہاں عمرہ کرنے کے لیے تیس لاکھ سے زائد لوگ وہاں حاج کرتے ہیں یہ رسول اللہ علیہ السّت و السلام نے ایک حاجی کیا چار عمر کیے یہ آکلیہ السلام کی سنت سب کو اتنی پسند آئی ہے اور جہاد والی سنت آک علیہ کی حاج حاج کر کے تو سارے جپشن ڈال کے ملتے ہیں کوئی جہاد کا نام لے دے تو اپنے دشمن بن جاتے ہیں آخر ایسا کیوں ہوا یہ علیہ السلام کی سنت نہیں ہے ستائیس غزوات میں کریم عقلیہ علیہ السلام خود تشریف لے گئے ستائیس جنگوں میں علیہ السلام خود تشریف لے گئے اور اس کے علاوہ آکلیہ علیہ اسلام نے بہت ساری مہمات کو روانہ فرمایا ہے تو یہ آج جو ذلت و رسوائی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ صرف اور صرف جہاد کے ترک کی وجہ سے مل رہی ہے آج مسلمان جو ہے نا وہ بھی جہاد کا نام لیتے ہوئے کانپتا ہے مسلمان ڈرتا ہے مسلمان سے ڈر رہا ہے کہیں میں نے جہاد کا نام لیا یہی ناراض نہ ہو جائے اب بتائیں جس بندے کے سامنے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نبی کی سنت کا نام لیتے ہوئے ڈر لگے وہ اگلا بندہ کیا بلا ہوگا کون سا مسلمان ہوگا یار کس اسلام کو ماننے والا ہوا کس قرآن کا ماننے والا اللہ تبارک نے اس آیا کریمہ کے اندر یہ آیا کریمہ بھی ہم پڑھنے لگے ہیں یہ پورے مضمون جو ہے نا سو بیس تک ایک سو سے لے کر یہ منافقین کے متعلق تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ان سے بچنے کی تمبی فرمائی کہ اہل ایمان جو ہیں ان سے بچ کے رہے یہ ذہن میں رہے مکہ مکرمہ میں کوئی بھی منافق نہیں تھا مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا مدینہ میں منافق وہاں مکہ میں منافق بنتا ہی کیوں کیونکہ وہاں پتا تھا جس نے بھی یہ کما پڑھنا اللہ اللہ محمد رسول اللہ اسے تکلیف اٹھانی پڑے گی یہاں تک کہ بی بیوی بچوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا رشتے داروں سے ہاتھ دھونا پڑے گا جائیداد سے گھر سے ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑے گا تو پھر وہی ہوا اقلیہ صد السلام کے صحابۂ کرام مردمان جتنے بھی مکہ مکرمہ میں آکل السلام کے ساتھ لگے نا وہ ہر ایک چیز سے بے پروا ہو کے لگے انہیں پتا تھا یہ ہونا ہی ہونا تو ظاہر بات ہے وہاں نتیجے میں صرف ماری ملنی تھی وہاں نتیجے میں صرف دکھ ہی آنا تھا وہاں نتیجے میں صرف تکلیف ہی پہنچنی تھی تو وہاں نفاق کا نام ہی نہیں تھا نفاق آیا مدینہ میں آ کے کیونکہ کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آ کر رساط السلام نے اپنی سلطنت قائم فرمائی اپنی حکومت قائم فرمائی اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے تھے یہودیوں میں بھی اور دوسرے بھی لوگ تھے کچھ وہ بھی سارے کے سارے اب منافق بندہ بنتا کیوں ہے کیونکہ یہ تو لالچ کی وجہ سے بنتا ہے تاکہ اس سے بھی مفاد حاصل کرتا رہوں اور اس کا جو مخالف ہے دوسری جماعت کا بندہ اس سے بھی مفاد حاصل کرتا رہوں کتنے سارے لوگ ہیں آپ کے یہاں ملک میں بھی کئی ساری پارٹیوں میں بے ایک وقت میں دونوں پارٹیوں کی بریانی کھا رہے ہوتے ہیں ہوتا نہیں ہوتا دونوں کی بریانی کھا رہے ہوتے ہیں ادھر کی کھا لی ادھر کی بھی کھا لی کیوں؟, کیوں وہ کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے یہ جیت جائے ہو سکتا ہے وہ جیت جائے عمران خان کے جلسے میں ناچنے کو بھی جی کرتا ہے ان کا اور جناب میاں صاحب بھی بڑا سونا لگتا ہے میاں شہباز سونا لگتا ہے ہے یا نہیں ایسا دونوں انہیں سونے لگتے ہیں کیوں سونے لگتے ہیں انہیں پتا کوئی بھی جیت سکتا ہے کیوں میں جناب کھوکھروں کے ساتھ پنگلوں اور کیوں میں چیموں چٹھوں کے ساتھ لڑائی لوں وہ دونوں کو راضی رکھتا ہے دونوں کو خوش رکھتا ہے اندر کھاتے دونوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے یہ ایک یعنی کہ دوسرے کی طرف سے خطرہ پیش آنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے وہ دوسرا لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو بزدلوں کا ہوتا ہے وہ کسی جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے یعنی اس وقت جو ہے آمنے سامنے دو ہی جماعتیں ایک آل ایمان کی ایک, آل ایمان کی ایک آل ایمان کی تو منافقین نے درمیان کا راستہ ڈھونڈا انہوں نے کہا کیوں نہ ہو ایسا کہ ہم جو ہے وہ اندر کھاتے دونوں کے ساتھ بنا کے رکھیں ممکن ہے یہ مسلمان آگے بڑھ جائیں ان کو نہ ترقی مل جائے یہ آگے بڑھ جائے دنیاوی طور پر تو کہیں یہ نہ ان کی حکومت مضبوط ہو جائے تو بعد میں ہم انہی کے ہاتھوں پیٹتے رہیں اور انہیں کہا کہ چلو ان کے صاحبیں ملا کے رکھیں ممکن ہے آگے لڑائیاں ہوتی نہیں تو وہ جیت جائیں ان کو فتح مل جائے اور یہ آہل ایمان جو یہ کمزور پڑ جائیں تو بعد میں ہم یہودیوں اور مشرقین اور کفار کے ہاتھوں سے پٹھتے رہیں تو اس طرح کر کے ان زلیلوں نے کیا کیا درمیانی راستہ اختیار کیا جو ایمان کا تھا نہ ہی کفر کا تھا انہوں نے درمیان کا راستہ جو تھا تو کفر گئی یعنی بظاہر دونوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے حقیقت میں یعنی تھے کافروں کے ساتھ لیکن اندر کھاتے یعنی ظاہر مسلمانوں کو کہہ کہتے ہیں ہم اپ کے ساتھ ہیں قالوا آمنا وہ کہتا ہیں ہم ایمان لے ائے ٹھیک ہے نہیں حالانکہ نی... نی... نی... تھے وہ کافر و... وایذا خلو الا شیاطینهم نی... قالوا انا معكم وہ جا کے کافروں کہتے کہہ دیتے تھے اپنے شیطانوں کو کہہ ہم تمہارے ساتھ ہیں انا معکم ما انما نحن مستاذون ہم تو ویسے مسلمانوں کے ساتھ مخال کر رہ تھے نعوذ باللہ من تو کریمہ قسم اللہ علیہ وسلم نے اس منافق بندے کے بارے میں پتہ کیا فرمایا سامنے شاہ کہ اس کی مثال جو ہے نا منافق بندے کی وہ شاوتی بکری والی ہے بکری جس کی شاوت بھڑک اٹھے نا جی وہ کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے بکری کی تلاش میں کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے یہ اتنی بڑی مثال امام علم سامنے دی ہے میں نہیں دے رہا اپنی طرف آکل نے فرمایا کہ منافق بندہ جو ہے اس کی مثال شاوت بھڑکی ہوئی بکری والی ہے وہ کبھی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی یہی حال ان ذلیلوں کا ہوتا ہے ان کی بھی شاوت بڑکی ہوئی ہے پیسوں والی ان کی بھی شاعت بڑکی ہوئی ہے لالچ والی یہ بھی جناب کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر ممارتے ہیں کبھی ادھر ممارتے ہیں ہے ہی یا نہیں مطلب یہ ان سیاسی پارٹیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں لیبرل اور سیکولر لوگوں کی جب بات آئے ایمان کی تو ایک دم جناب جناب وہ نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں ہم تو کرما پڑھنے والے ہیں جی ہماری طرف بھی آتے ہیں اور ساتھ جیسے ہمارے پاس سے جاتے ہیں جناب منافقین کے پاس بیٹھتے ہیں اپنے جیسوں کے پاس بیٹھتے ہیں وہاں جا کے کہتے ہیں جی یہ دونوں سہارا سے تو بڑا امن والا ہے ہی نہیں دنیا میں ہے یا نہیں ایسا تو آج کے دور کے اندر اگرچہ املاً نفاق پایا جا رہا ہے ہم کسی پہ ایسے حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ جناب پکا یہ منافع ہے لیکن وہ جنادکا کا ٹولا جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے بتایا نا جس کے ساتھ رب تبارک رکھ ان کے ساتھ دشمنی رکھنا فرض ہے یہودیوں کے ساتھ اور, نصرانیوں کے ساتھ اور اس کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں یہ کون سا مومن ہوا بھائی جن کے ساتھ دشمنی رکھنی فرض تھی اسے وہ اچھے لگیں جن کے ساتھ دوستی رکھنی مسلمانوں کے ساتھ وہ فرض تھی ان کے ساتھ ان کو نفرت دیکھیں جی دی آئے مبارکہ کیا فرما رہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا منو لا تخوانہ تم مندو نم لا یا لو کم ایمان والو یہ زین میرے یہاں پر ایمان والا لفظ کیا کرنا دو گروہوں کو شامل کیا گیا ایک تو مخلص اہل ایمان جو تھے وہ تو یہودیوں کے ساتھ بالکل کٹے ہوئے تھے ان کا کسی طرح کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا یہودیوں کے ساتھ جو منافقین تھے نا ظاہری بات ہے ایمان کا دعویٰ تو وہ بھی کرتے تھے نماز تو پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ یہاں پر حقیقت مومن کو کہا گیا اور مومن جو ہے ظاہری طور پر مومن کیونکہ ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے منافق انہیں بھی اس کتاب میں شامل کیا گیا انہیں بھی یہاں شامل کیا گیا یعنی مومنوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جس طرح ان کے ساتھ قطع تعلق ہو چکے ہو منقطع ہو چکے ہو ہر طرح کے حوالے سے آپ اسی پہ پکے رہنا اور منافع کو کہا گیا تو مخلص ہو جاؤ بندے کے پتر بن جاؤ تم سمجھا ہے مسئلہ یا میں خطاب دونوں کو ہے دیکھیں جی لاتون تم دونکم تم اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ ouais. اپنوں کو چھوڑ کر انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ آج بتائیں یار ہمارے ملک کے حکمرانوں کے راجدار ہم ہیں یا کافر ہیں باہر کے کافر ہیں کافر ان کے رازدار ہیں وہ بھی یہ ہو دو سارا ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں پتا نہیں ہوتا انہیں پتا ہوتا انہیں سارا پتا ہوتا <متحدث> کہتے ہیں جب تیرے اپنے ملک جائے نا یقین کر لے میں کو منافع جی, منا جی ایٹمی احساس پاکستان کی ہوں اور امریکہ بیٹھا کہے کہ محفوظ ہاتھوں میں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں رکھے امریکہ کو تسلی ہے کہ محفوظ ہاتھوں میں مطلب کیا ہے اس کے ہاتھوں میں ہے تو کہہ رہا ہے نا کہ نہیں سمجھ آ رہا گلا بھی سنیں کرو یار تھوڑے فائدے واسطے کہ نہیں دیکھیں جی اللہ تبارک تم انہیں اپنے راز نہ بتایا کرو تمہیں تکلیف پہنچانے میں ذرہ بھی ہی نہیں کرتے یہ تمہیں تکلیف پہنچانے میں پہنچانے میں وہ اپنی جماعت منافقین کی جماعت کو یہودی جو ہیں اسی لیے داخل کرتے تھے ایمان میں تاکہ ایک تو اندر کے راز معلوم کر کے ہمیں بتائیں کہ جب یہ جہاد کی تیاری کرنے لگے یا کچھ بھی کرنے لگے ہمیں اور دوسرا یہ کہ اندر رہ کر انہیں کمزور کریں ایمان اہل ایمان کو کمزور کریں اور یہی ہوتا تھا جب بھی جہاد پہ جاتے تھے یہ زلی باہر ہی کھڑے ہوئے کہتے تھے اب مارے جان یہ نہیں بچتے یہ جناب ایسی بزدلی دلی باتیں کرنی لوگوں کو بھی بادل کرنے کے لیے لوگوں کو بھی کمزور کرنے کے لیے اندر سے ہوتا یا نہیں ہوتا ہے ایسا یہی کرتے تھے وہ تو یہ منافقین کی سازش جن سے رہی ہے آج کے بھی منافقین کا طبقہ جو ہے نا وہ اہل ایمان کو کافی ڈراتا رہتا ہے ان کی سے ڈراتا ہے ان کی گاڑیوں سے ڈراتا ہے ان کے بنگلوں سے ڈراتا ہے اس طرح کی باتیں کر کر کے اہل ایمان کو ڈرا رہے ہیں یہ خالق اور مالک نے ارشا فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر ما بدو میں یہ تو چاہتے ہیں تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں جنہیں تم رازدار بنائے بیٹھے ہو جنہیں تم اپنی باتیں جا کر بتا رہے ہو یہ تو چاہتے ہیں مبتلا کر دیں قد من تمہیں کہ حالانکہ بغض جو ہے وہ چاہے منہ سے ظاہر نہ بھی کریں تمہیں یہ نہ بھی کہیں نا ہم تمہارے ساتھ رشمی رکھتے ہیں لیکن بغض جو ہے وہ ان کے منہ سے ظاہر ہو ہی جاتا ہے جاتا ہے, بغض ہے آپ بھی دیکھتے ہوں گے کئی سارے بندے ایسے ہوں گے جو دل میں کوڑ رکھتے ہیں آپ کے بارے میں جب بھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی بات ان کے منہ سے ایسی نکل ہی آتی ہے جس سے بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو ہماری ترقی برداشت ہے آپ کسی کے ہاں کوئی بچے ہی پیدا ہو جائے ہاں جی بچہ پیدا ہوا جی ہوتا رہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ کے ہاں بھی ہو گئے کیا سابت ہوتا ہے اس کے دل میں بغض ہے آپ کے بارے میں اس کو آپ کی خوشی دیکھی نہیں گئی <سؤال> کہیں مسجد بنا لی مسجد کا نہیں ہوا تو اس طرح کا رفتار فارم دے رکھی ہے تمہیں پتہ چل جاتا ہے فتح ہو گیا جی فلاں جنگ میں اچھا جی کون سی بڑی بات ہے اگلی میں پکڑے جائیں گے ہو سکتا اگلی بار وہ سارے ہو کے جائیں تم پر چڑھائی یہ باتیں جو ہے نا بغز کو ظاہر کرنے والی ہیں خالق اور مالک نے ارشاہ فرمایا جی دیکھیں وما تخفی اکبر کے ایمان یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں منہوں سے حالانکہ کرتے نہیں جان بوجھ کے پھر بھی اندر کا زہر نگل کے اگل کے باہر آ جاتا ہے یہ تمہیں پتا چل جاتا ہے یہ تمہارے ساتھ دشمی رکھتے ہیں میں جو کچھ اندر چھپا رہے ماں تخی سدور ہوں اکبر جو کچھ ان میں سینوں میں چھپا وہ تو اسے بھی بڑا ہے جو کچھ بگزد ان کے سینوں میں ہے نا وہ تو اس سے بھی بڑا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد لکم تم تمہیں جائے اللہ اکبر کبیرا آگے جی اللہ تبارک وطالع نے ایک نفسیاتی طور پر انہیں سمجھانے کا ایک طریقہ بیان کیا انہیں یعنی سمجھا رہا ہے رب تبارک وطالع نفسیاتی طور پر یعنی کہ نفسیات ہوتی نا بندے کی بندے بندے کی نفسیات کو پکڑ کے سمجھائے تو اسے جلدی سمجھ آتی ہے کہ نہیں سمجھ آتی اللہ تبارک فرمایا جی دیکھیں اللہ, تعالی دیکھیں, دیکھیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو, دیکھو یہودی جو ہیں جو تم جو جو یہودیوں کے نبی حضرت علیہ اسلام تم بھی مانتے ہو تم بھی مانتے ہو ان کے دین کو تم بھی مانتے ہو جو دین وہ لے کر آتے جو دعوت لے کر آتے دعوت توحید اس کو تم مانتے ہو جو کتاب مصلح لائے اسے بھی تم مانتے ہو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا <تصفيق> کہ ان کے جو نبی ہیں ان کو تم مان رہے ہو وہ تم سے محبت <تصف> کرتے ہیں <تصف> سمجھیں ذرا <تصف> <تصف> وہ تم سے <تصف> محبت, <تصف> محبت <تصف> کرتے ہیں <تصف> جیسے آج بندہ ہے <تصف> نا اس <تصف> کا کوئی بچہ ہو اس کا کوئی <تصف> پیارا ہو اس کے پیارے کے ساتھ محبت کرے تو اس سے بھی اچھا لگتا ہے کسی کے بچے کو اٹھا کر کوئی بندہ بھروسہ دے لے تو اسے بھی اچھا لگے کہ یار میرے بچے سے بھی محبت کرتا ہے اگر کوئی بندہ کسی کے بچے کو کراہت کی نگاہ سے دیکھے تو ظاہری بات ہے اسے بھی برو لگے گا یار اسے ہمارے بچے چھ لگے تو ہم کہاں چھ لگتے ہوں گے دفع مارو اسے ہوتا ہی نہیں, نہیں ہوتا یہ صرف میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں رب تبارک وطالعہ نفسیاتی نفسیاتی مسئلہ تھا اس لیے میں نے وہ مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ مثال دی آپ کو تو رب تبارک وطالع نے ارشاہ فرمایا ان کو اگر پیار تھا اپنے نبی موسل سے تو تم تو ان کے نبی کو مان رہے ہو ان کو پیار تھا اپنے نبی کے دین سے تو تم تو ان کے دین کو مان رہے ہو ان کے دین کو مان رہے ہو ان کو پیار تھا اپنی کتاب سے تم تو ان کی کتاب کو مان رہے ہو اب ہونا یہ چاہیے تھا ان کے نبی کو ان کی کتاب کو ان کے دین کو ماننے کی وجہ سے وہ تم سے محبت کرتے اور وہ تمہارے نبی کا انکار کر رہے ہیں تمہارے قرآن کا انکار کر رہے ہیں تمہارے دین کا انکار کر رہے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا تمہیں ان سے نفرت ہوتی تمہیں ان سے نفرت ہوتی کیسا مسئلہ بیان کیا رب تعالیٰ نے بھائی تم ان کے نبی کو مانو تم ان کی کتاب کو مانو تم ان کے دین کو مانو ان کے دین کو حق مانتا نہیں مانتے ہم شریعت کے جو احکامات ان پر نازل ہوئے ہم ان کو حق مانتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ان پر ان میں سے بہت سارے حکامات جو ہیں ان کی شریعت کے ان پر عمل پیدا نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی جگہ ہمیں اور احکامات عطا فرنا ہے سمجھایا نا مسئلہ یعنی تم ان کے نبی کو مانو تم ان کے دین کو مانو تم ان, مانو، تم ان کی کتاب کو مانو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ تم سے محبت کرتے اور وہ تمہارے نبی کا انکار کریں تمہارے دین کا انکار کریں تمہارے قرآن کا انکار کریں ہونا یہ چاہیے تم ان سے نفرت رکھو کیونکہ وہ تمہارے نبی کو نہیں مان رہے تمہارے قرآن کو نہیں مان رہے تمہارے دین کو نہیں مان رہے ہونا یہ چاہیے تم ان سے نفرت کرو لیکن اس کے برعکس ہو گیا تم ان کے نبی کو مان کے قرآن ان کی کتاب کو مان کے تم ان کے دین کو مان کے نبی کو مان کے تم ان کے اٹھارے میں انہیں ہوئی تم سے نفرت اور وہ تمہارے نبی کے دین کا انکار کر کے تمہارے نبی کا انکار کر کے تمہارے نبی کے مول لے کر پھر بھی تمہارے محبوب ہوں بتائیں یار اس سے بڑی بات بھی کوئی ہو سکتی ہے دشمنی کا اگر معیار پوری کا میں دیکھا جائے نا یار اس سے بڑا کوئی معیار نکلتا ہی نہیں کہیں بھی نہیں نکلتا اتنا بڑا معیار رب تبارک بتارا نے دیا ہمیں یہ دیکھیں ہاں یہی ہے وہ لوگ جن کے ساتھ تم محبت کو مانتے ہو وہ تو نہیں مانتے تم تو نبی مانتے ہو ان کے وہ تو نہیں مانتے تمہارے نبی کو تم تو دین مانتے ہو ان کا وہ تو نہیں مانتے تمہارے دین کو وہ ادا لکو یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں مان لائے وحزہ خلا اور ادو علیکم اور جب یہ اپنوں کے پاس چلے جاتے ہیں تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر اپنی انگلیوں کے پورے جو ہیں نا انگلیاں اس طرح کر کے ان کو چباتے ہیں غصے کی وجہ سے ہمارے ہاں بولا جاتا ہے دانت پیسنا کسی کو غصہ اس دانت پیستے کرتے نہیں کرتے ایسے وہی عربی میں کہتے ہیں ادو علیکم مولانا ملا منگید میں اپنی انگلیاں منہ میں اس طرح کر کے غصے کی وجہ سے چباتے تھے اپنی کو میں کہ تمہارے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو شک رسول کہتے ہیں لیکن جب یہ اکیلے جاتے ہیں تنہائی میں جاتے ہیں خلوت میں جاتے ہیں اس وقت اپنی انگلیاں چباتے ہیں اتنا کوڑ اتنا زہر بھرا ہوا ہے ان کے اندر تمہارے خلاف اور تم تم ان پہ سد باری جا رہے ہو ہاں جی آج کے کافر یہودی اور نصرانی جو ہے وہ کیسے دشمن ہے ہمارا لیکن مزا ہے کہ ان کلمہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے وہ دشمن ہیں اوپر سے ہمیں سمجھا رہے ہم انہیں دشمن لگتے ہیں یہودی اور نصرانی ہی اپنے سجن اور دوست لگتے ہیں ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہمر جاؤ تمہیں موت آ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری یہ رفتار کو حبیب کو فرما رہا ہے حبیب آپ یہودیوں کو کہہ دیں مر جاؤ تم ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری جاؤ بھاڑ میں تم جاؤ اور یہی بات ہم ان زلیوں کو بھی کہتے ہیں جن کو مسلمانوں سے بڑھ کر کافی خیر خواہ رکھتے ہیں کل مو تو تم بھی مر جاؤ ڈوب کے ہمیں تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ معیار دیکھتا ہے مقدار نہیں دیکھتا کہ یہ جناب اتنے پانچ سو کٹے کٹھے ہو جائیں ان میں بندہ ایک بھی نہ ہو کام کا ایک بھی نہ ہو نہیں ضرورت ہی نہیں اسلام نے جو بندے تیار کیے نا آپ مکے میں دیکھ لیں کیسے تیار کیے ہیں بندے مدینہ منورم ہے اکل ست السلام بھی چاہتے چلو ٹھیک ہے چار چھتیس بندے وہ بھی ہیں مسلمانوں میں بیٹھتے ہیں چلو رش پڑ جاتا ہے نا نہ اکل ستوس نے مدینہ میں مسجد نبی میں ممبر میں بیٹھ کے فرمایا جب میں جس سے اس کا نام لوں کے یہاں سے نکل جائے نکل جائے یہاں سے یہ یا کل سامنے مسجد نبی شریف میں کیونکہ اسلام مقدار نہیں دیکھتا اسلام میں یار دیکھتا ہے سما رقبہ نے ارشا فرمایا تم میں امتحان تمہارا ہوگا تم میں سب سے اچھا عمل کس کا ہے یہ نہیں کہ زیادہ عمل کس کا ہے اسلام پکڑ کے باہر پھینکا. میں صحیح پاک سے نکال کے دکھا سکتا ہوں چیز بندوں کو نے مسجد نبی سے اٹھا کے باہر پھینکوایا تھا اب, اب اگر یہی ہے کہ مقدار ہی دیکھنی ہے لوگوں کی تعداد دیکھنی ہے بڑھاوا دینا, دینا نہیں دینا یہ اسلام کا مطالبہ ہی نہیں کہیں بھی مطالبہ, بھی مطالبہ نہیں بند دینا دینا کوئی بندہ نکال دینا دینا کے دکھا دے, دے, دکھا دے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں دینا دینا ان الله علیمم بذات الصدور یہاں دو باتیں ہیں کہ کل کا تعلق جو ہے یہ دونوں کے ساتھ ہے قل مو تب غیظکم اور قل ان الله علم بذات الصدور کہ حبیبا فرما دے تم اپنے غصے میں مر جاؤ اسی کوڑن میں مر جاؤ اور فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیں ان اللہ علیم بزاد صدور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے کہ ہمیں اسی رب تبارک و تعالیٰ نے ہی بتایا ہے یہ معنی ہے اس کا ایک یعنی کہ یوں ہو گئی اور ایک عبارت یوں ہوگا کل کا تلوک منہ تو بےغم کے ساتھ ہی ہے بس آگے ان اللہ علیم بزاد صدور یہ ربت بارک وطالیہ نے یہ نہیںرایا کہ حبیب آپ کہیں بلکہ وہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے بے اب مانا کیا بنے گا میں کہ کل منہ تو بے تم مر جاؤ اپنی گھٹن میں اللہ تعالیٰ نے میں کہ فرمایا کہ لوگوں یہ ذہن میں رکھو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ ان اللہ علیم بزاۃسدُ دلوں کے بھید جاننے والا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے تمہارا حال یہ ہے تمہارے دلوں کی کیفیت یہ ہے تم ہمارے پاس آتے ہو تو یہ کہتے ہو مان لائے ہیں جب اکیلے چلے جاتے ہو تو تمہارے غصے چڑھ جاتے ہیں تمہیں ہیں اپنی انگلیاں کاٹتے ہو تم اللہ تمارک وطال نے ارشا فرمایا جی دیکھیں یہ مزید ایک نفسیاتی مسئلہ مزید تمارک وطالع نے بیان کیا رب ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے یہ گیا ہوئے ہوئے ہوئے ان کو یہ فتح کیوں مل گئی ان کو یہ خیر کیوں حاصل ہو گئی ہے رفتار نے فرمایا ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو سبکم سیت اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے یہی میدان جہاد میں کو نقصان پہنچ جائے تمہیں تو ہمایے یفرحوا بہ پھر یہ خوش ہونے لگتے ہیں اس پر پھر یہ خوش ہوتے ہیں ہاں بھئی یہ ہونا اچھا ہوا ہے بتائیں بھئی آج بھی کوئی بندہ پریشان ہو تو اس کی پریشانی پر کوئی بندہ اس کا مخالف ہو یا کوئی بھی خوش ہو جائے تو بتائیں یہ کبھی خوش ہوگا اس پر رب تبارک وتعالیٰ نے فرمایا تمہاری تکلیف پر تو یہ خوش ہوتے ہیں تمہیں, ہوتے ہیں. تمہیں خوشی ملے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں اسے اس یہ خیر کیوں مل گئی رب تبارک نے ارشاد فرمایا ان تصبر تک رکم قید میں ایمان کو رب تعالی نے دو چیزوں کا حکم دیا میں یہودی اور نصرانی جو بھی کرتے رہیں تمہارا نقصان نہیں کر سکتے صرف دو کام کرنے ایک صبر کرنا ہے دوسرا پرہیزگار بنے رہنا بس بس کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے اور پرہیزگار بنے رہنا ہے یعنی میدان جہاد میں کھڑے انہیں صبر کرنا ہے وہاں بھی تم نے تکوے کا دامن نہیں چھوڑنا یہ نہ ہو کہ گولی سر پہ لگنے لگے تو آگے بجے گٹے میں یہ بھی جھوٹ نہیں بولنا تم نے کیا شان پائی انہوں نے سارا ٹولے دجالوں کا ہے گولی ایک چلی ہے زخمی اٹھارہ بندے ہو گئے ہاں یار نچ ٹپ کے جناب جہاد کر رہے ہیں پتہ نہیں کہڑا جہاد ہے یار چمٹے نال ہو رہے ہیں جلیل اندھی اولاد کٹھی ہوئی ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دو کام کرنے ہیں چاہے میدان جہاد ہو چاہے میدان دعوت ہو کہیں بھی تم کھڑے ہو میدان دعوت میں ہو میدان جہاد میں ہو دو کام کرنے ہیں ان تصبروا و تب تک, تک ہو. ایک تم نے صبر کرنا ہے دوسرا تم نے تقوی اختیار کرنا ہے پھر کیا ہوگا لا یدرکم قیدہم شیا پھر ان کا کوئی مکر کوئی فریب کوئی چال کوئی بھی طریقہ ان کا تمہارا خلاف کارگر نہیں ہوگا کیوں ان اللہ بما يعملون محید اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے کاموں کو گھرے ہوئے نہ وہاں <سلام> بھی تم نے تمہارا کچھ بھی بگاڑ سکیں گے نہیں اللہ تبارک سمجھنے کی توفیق